ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب فإن قبله بقضاء القاضي فله أن يرده على بائعه الأول وإن قبله بغير قضاء القاضي فليس له أن يرده على بائعه الأول دن و شرل بولبرا اتمی کلیا فلے سلو ائن بوںس گزشتہ سبق میں بھائی مسئلہ ہم پڑھ رہے تھے میں نے آپ کو بتلایا تھا بھائی شریعت آپ کی شریعت نے آپ کو اختیار دیا ہے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں اس کے اندر کوئی عیب پاتے ہیں جو بائی کے پاس سے آیا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس چیز کو واپس کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس چیز کو آگے بیچ دیتے ہیں اب وہ آپ کا واپسی کا اختیار ختم ہو گیا کیوں کہ اختیار کیوں ختم ہوا کیونکہ اس مبیے کی واپسی میں آپ خود رکاوٹ بن گئے کیا بن گئے خود رکاوٹ بنے ہم شریعت نے تو آپ کو اختیار دے دیا تھا کہ بھائی ایب بھائی تو کیا کر دو اسے واپس کر دو لیکن آپ نے جب آگے اس کو آپ اسے بیچ چکے ہیں تو اب رکاوٹ آپ بنے ہیں لہذا آپ واپس نہیں کر سکتے اچھا اب ایک خاص صورت مسئلہ آپ کو بتلائی تھی بھائی کہ ایک آدمی نے دوسرے کو ایک چیز بیچی اور دوسرے نے آگے تیسرے کو وہ چیز بیچ دی پھر تیسرے نے اس کے اندر کوئی عیب پایا اس نے دوسرے کو وہ چیز واپس کر دی تو کیا یہ دوسرا اب پہلے کو واپس کر سکتا ہے یا واپس نہیں کر سکتا صورت سمجھ میں آئی بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تیسرے نے جو دوسرے کو واپس کی ہے یہ دوسرے کی رضامندی سے کی ہے یا قاضی کے فیصلے کے ذریعے کی ہے اگر اس کی رضامندی سے واپس کی ہے تو مسئلہ اور ہے اگر قاضی کے فیصلے سے واپس کی ہے تو مسئلہ اور بھائی دیکھو مسئلہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس نے ایک دفعہ چیز آگے بیچ دی ہے چیز واپس ہی نہیں ہونی چاہیے لیکن یہاں اگر وہ چیز اس نے قاضی کے ذریعے واپس کروائی ہے مسئلہ تیسرا دوسرے کے پاس لے آیا کہ بھائی یہ چیز تم نے جو مجھے بیچی ہے عیب والی ہے واپس لو وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نے کوئی ایب والی چیز نہیں بیچی وہ قاضی کے پاس چلا جاتا ہے دوا پیش کر دیتا ہے کہ اس نے مجھے کس قسم کی چیز بیچی ہے ایب والی چیز قاضی ان دونوں کے درمیان بیع کو فص کر دے گا گویا بیع ہوئی نہیں اس دوسرے نے چیز کو آگے بیچا ہی اور جب چیز کو بیچا ہی نہیں ہے تو گویا یوں ہے کہ اس نے پہلے سے خریدی ہے اور اب اس کو واپس کرنا چاہتا ہے تو لہٰذا یہ کیا کر سکتا ہے واپس کر سکتا ہے کیونکہ اس دوسرے نے تو گویا کہ آگے بیچی ہی نہیں جبکہ وہ دوسری صورت جس کے اندر اس نے اپنی رضامندی سے چیز واپس لے لی دوسرے نے کیا کیا اپنی رضامندی سے چیز واپس لے لی اب مارا نا اس نے تو دوسرے نے تو تیسرے کے ساتھ جو ہے بے فصف کی ہے کیا کی ہے لیکن یہ ان دونوں کے حق میں تو فصق بے ہے لیکن باقی سب لوگوں کے حق میں کیا ہے جدید بے ہے ان کو اپنے نف پر ولایت ہے دوسرے کسی اور پر ان کو ولایت حاصل تو یہ آپس میں جو معاملہ کر رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں ہم فسخ کر رہے ہیں ٹھیک ہے بھائی ایک بے ہوئی تھی تم دونوں کیا کر رہے ہو اسے فسخ کر رہے ہو لیکن باقی سب کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ دوسرا کیا کرے گا دوسرا اس سے چیز لے لے گا واپس اور اس کے سمن اسے دے دے گا تو دیکھو مولانا ایک طرف سے چیز آئی ایک طرف سے سمن آئے بے بن گئی یا نہیں بن گئی تو ہر, دوسرے، ہر باقی ہر فرد کے اعتبار سے یہ کیا بن گئی بے بن گئی بیع جدید مولانا تو گویا صورت یوں ہوئی کہ پہلے نے بیچی تھی دوسرے کو دوسرے نے کس کو بیچ دی تیسرے کو اور تیسرے نے پھر واپس کس کو بیچ دی دوسرے, دوسرے, دوسرے کو تو بھائی جب دوسرا آگے بے کر دیتا تھا تو چیز واپس ہو سکتی تھی جب ایک بے سے چیز واپس نہیں ہو سکتی تھی اب تو دو بیع پائی جا رہی ہے تو اب بتریقے اولا واپس نہیں کر سک سورج بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی بھائی سب کو سمجھ میں آ گئی تو رابطہ کیا ہوا کہ اگر ایک شخص چیز کو بیچے اور خریدنے والا پھر آگے چیز کو بیچ دے پھر وہ چیز اس کے پاس واپس آ جائے اگر قضاء قاضی سے واپس آئی ہے تو یہ پہلے کو کیا کر سکتا ہے واپس لیکن اگر اس کی اپنی رضامندی سے واپس آئی ہے تو واپس اے نہیں, اے نہیں اے کر سکتا یہی صورت بتلا رہے ہیں وہ مم با بدن اور جس نے کسی غلام کو بیچا بل مشتری پھر مشتری نے اسے بیچ دیا اس نے بیچا تھا مشتری کو اور مشتری نے اسے آگے بیچ دیا ثُم مَرُدَّ عَلَيْهِ بِعَيْبٍ پھر وہ چیز واپس کی لٹائی گئی بھئی مشتری پر کسی حیب کی وجہ سے فَإِن فا قَبِلَهُ بِقَضَاءِ الْقَاضِي پس اگر اس نے اسے قاضی کے فیصلے کی وجہ سے قبول کیا ہے بھئی فَلَهُ أَن يَرُدَّهُ عَلَى بَائِعِهِ الْأَوَّلِي تو اس کے لیے جائز ہے کہ یہ اس کو لوٹا دے بائی کس پر بائے اول پر ان قبیل خزا الخاضی اور اگر اس نے اسے قبول کیا ہے قاضی کے فیصلے کے بغیر ہی یعنی اپنی رضامندی سے فلحِ صلاح الدہ تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو کس پر لوٹا دے بائے اول پر کیونکہ در حقیقت یہاں کتنی بہ ہو چکی دو, دو, دو بھائی وہ جو دوسری بہ تھی یہ تو اس کو کہتے ہیں لیکن ہمارے نزدیک وہ کیا شمار ہوگی تیسری بہ شمار ہوگی وہ منیش ترا دن جی سورت یہ ہے بھائی میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا کہ آپ کوئی چیز خریدیں تو اور اس میں کوئی عیب پائیں تو شریعت نے کیا اختیار دیا کہ آپ وہ چیز واپس کر سکتے ہیں لیکن اگر بیچنے والے نے آپ سے کہہ دیا بھائی یہ چیز آپ کے سامنے ہے اچھی طرح دیکھ لو میں کسی عیب کا ذمہ دار بعد میں نہیں ہوں گا بھائی سمجھ میں آیا بھائی تو بعد میں کسی چیز کا ذمہ دار نہیں ہوں گا بھائی تو بارات پر کی شرط پر اس نے بیک کر لی مولانا تو یہ درست ہے مولانا اب بعد میں کوئی عیب آپ کو پتہ بھی لگے آپ واپس نہیں کر سکتے کیونکہ اس نے اسی وقت کیا کہا تھا کہ میں کس شرط پر بیچتا ہوں کسی عیب کا میں بعد میں ذمہ دار نہیں ہوں گا بھائی یہ مانا ہے وہ منیش ترابن اور جس نے کوئی غلام خریدا البائع من كل اور شرط لگائی بائے نے شرطل کی ہر عیب سے کہ میں ہر عیب سے سے میں بری ہوں یعنی میں کسی عیب کا ذمہ دار نہیں ہوں بین تو مشتری کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو واپس کرے کس کی وجہ سے کی یعنی مشتری کو حق نہیں ہے کہ اس کو کسی عیب کی وجہ سے واپس کرے وہ ان لم یوسم جملوب اگرچہ اس نے ذکر نہیں کیے سارے اویوب بھائی نے صرف یہ کہا تھا میں کسی ایپ کا ذمہ دار نہیں تو کوئی اس نے اوب شمار کروائے تھے کہ اس اس ایپ کا میں ذمہ دار نہیں اگرچہ وہ لم یو سم جملہ تر اوب اگرچہ اس نے سارے اویوب نہ ذکر کیے ہوں وہ لمب اور ان کو شمار بھی نہ کیا ہو پھر بھی واپس نہیں کر سکتا بھائی یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی بھائی بابل بیس یہاں والا نا کچھ باتیں ہیں لکھ دیجیے بھائی جلدی جلدی لکھ لکھیے بھائی جلدی لکھیے Allah. Allah. بے چار کسم پر ہے بے چار قسم پر ہے بے صحیح بے آئے صحیح بے آئے باقل پوا کے ساتھ بے, بے, بے اور بے آئے اور بے آئے بیاں صحیح وہ ہے جو اصل کے اعتبار سے بھی صحیح ہو اور وسط کے اعتبار سے بھی صحیح ہو صحیح وہ ہے جو اصل کے اعتبار سے بھی درست ہو اور وصف کے اعتبار سے بھی درست ہو یعنی جائز ہو گئی یعنی جائز اور بیاہ باطل وہ ہے بیاہ باطل وہ ہے جو اصل یعنی ذات کے اعتبار سے ہی درست نہ ہو جو اصل یعنی ذات کے اعتبار سے ہی درست نہ ہو کیونکہ مبیا مال ہی نہیں کیونکہ مبیا مال ہی نہیں یا مال تو ہے مگر مال غیر متقم ہے یا مال تو ہے مگر مال غیر متقوم ہے غیر متقوم لکھنا آتا ہے بھائی متقوم میم دو نقطوں والی تا قطوں والا ویم میم تا قاف واؤ میم اور وا پر شد ڈال دیں بھائی متقو یا مال تو ہے مگر غیر متقو ہے اس لیے یہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی اس لیے یہ ملکیت کا فائدہ نہیں دیتی تو مشتری کو تصرف کا حق بھی حاصل نہیں ہوتا تو مشتری کو تصرف کا حق بھی حاصل نہیں ہوتا الگ سطر لکھیے بھائی بے فاصد وہ ہے فاسد وہ ہے یاد رکھو جب بھی لکھے والا نا دونوں کناروں سے کچھ جگہ چھوڑ کر لکھا کریں بھائی کاغذ کے دونوں طرف بھائی سفے کے دونوں جانب تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیا کریں ایک ایک انچ کے لگ بھگ پونا انچ جبکہ باہر فاسد وہ ہے جو ذات اور اصل کے اعتبار سے تو جائز ہے کے اعتبار سے تو جائز ہو جو ذات اور اصل کے اعتبار سے تو جائز ہو لیکن وصف کے اعتبار سے جائز نہ ہو گئی لیکن وصف کے اعتبار سے جائز نہ ہو مثلاً بیک کے اندر کوئی ایسی شرط لگا دینا مثلاً بیگ کے اندر کوئی ایسی شرط لگا دینا جو مقتضائے جو مقتضائے آقد کے خلاف ہو مقتض میں دو دونوں والا آئے گا اور وعد آئے گا بھائی جو مقتضۂ عقد کے خلاف ہو تو بیع فاسد کے اندر جب مبیعے پر قبضہ کر لے قبضہ کر لے تو اسے تصرف کا حق تو اسے ملکیت تو حاصل ہو جاتی ہے تو مشتری کو تو مشتری کو ملکیت تو حاصل ہو جاتی ہے ملکیت تو حاصل ہو جاتی ہے مشتری کے لیے لیکن مشتری کے لیے اس چیز میں تصرف کرنا جائز نہیں لیکن مشتری کے لیے اس چیز میں تصرف کرنا جائز نہیں یعنی اس, اسے استعمال وغیرہ کرنا درست نہیں یعنی اسے استعمال وغیرہ کرنا درست نہیں بھائی اور اس بین کو ختم کرنا واجب ہے اور اس بیڑ کو ختم کرنا واجب ہے اور اس بی میں سمن نہیں آتے بلکہ قیمت آتی ہے سم نہیں آتے بلکہ قیمت آتی ہے کیونکہ شرح کیونکہ شرح یہ بیع فاسد ہے کیونکہ شرحان یہ بیع فاسد ہے بیع موقف موقوف جو ہے مثلا بے فضولی بیا فضولی واد کے ساتھ ہے بھائی بھائی بیا فضولی یاد ہے یا نہیں یاد آپ لوگوں کو بھائی کسے کہتے تھے بیا فضولی ہاں مالک کی کسی غیر کی چیز کو کوئی شخص اٹھا کر فروخت کر دیں مالانا یہ کیا کہلاتی ہے غیر تو یہ آپ کو بتلایا تھا یہ بے موقوف رہے گی مالانا مالک کیونکہ چیز غیر کی ہے غیر کی ہے تو یہاں بے مالک کی اجازت پر موقوف ہوگی تو یہاں بے مالک کی اجازت پر موقوف ہوگی اگر وہ اجازت دے دے تو ہو جائے گی رد کر دے تو ختم ہوگی ختم ہو جائے گی اگر وہ اجازت دے دے تو بہ ہو جائے گی اور اگر رد کر دے تو بہ ختم ہوئی تو بے ختم ہوئی جی لکھ لیا بھائی جی اب الگ سطر میں لکھئے بیڑ سہی کے اندر بیڑ سہی کے اندر آقد ہوتے ہی مشتری مبیعے کا مالک بن جاتا ہے آقد ہوتے ہی مشتری کیا بن جاتا ہے مبیعے کا مالک بن جاتا ہے اگرچہ ابھی قبضہ نہ کیا ہو اگرچہ ابھی قبضہ نہ کیا ہو اور بیا باطل کے اندر مشتری سرے سے اس چیز کا مالک ہی نہیں بنتا اور بیع باطل میں مشتری سرے سے اس چیز کا مالک ہی نہیں بنتا اگرچہ اس پر قبضہ بھی کر لے اگرچہ اس پر قبضہ بھی کر لے اگرچہ اس پر قبضہ بھی کر لے اور بے فاسد کے اندر اور بے فاسد کے اندر جب بائیں کی اجازت سے مبیعے پر قبضہ کر لے گا جب بائیں کی اجازت سے مبیعے پر قبضہ کر لے گا تو اس کا مالک بن جائے گا تو اس کا مالک بن جائے گا جبکہ بے موقوف میں جبکہ بیع موقوف میں مشتری مبیائی کا مالک نہیں بنتا جب تک مالک اجازت نہ دے جب تک مالک اجازت نہ دے اگرچہ چیز پر قبضہ بھی کر لے اگرچہ چیز پر قبضہ بھی کر لے یہاں تک بات سمجھ میں آئی بھائی جی اب اس کو ذرا سمجھ بھی لو جو میں نے لکھوایا ہے بھائی تھوڑا سا اور بھی لکھنا ہے آپ نے بھائی پہلے اس کو سمجھ لیں بھائی میں نے بتلایا بیع کتنی قسم پر ہے چار قسم پر ہے ایک بیع صحیح ہے ایک بیع باغل ہے ایک بیع فاصل ہے اور ایک بیع مختص ہے بیا صحیح کس کو کہتے ہیں جو اصل کے اعتبار سے بھی صحیح ہو اور وسف کے اعتبار سے بھی اصل کے اعتبار سے صحیح ہونے کا معنی یہ ہے کہ مبیا مال ہو والا نا مبیا کیا ہونا چاہیے مال ہونا چاہیے بھائی مال ہونا چاہیے اور وصف کے اعتبار سے صحیح ہونے کا یہ معنی کہ اس کے اندر کوئی فساد والی چیز بھی نہ آیا ہو مارا نا کہیں کسی صورت میں اس میں فساد نہ آئے بعض اوقات بے میں فساد آ جاتا ہے مثلا مارانا آپ ایک سائیکل ہے آپ کی آپ اپنے ساتھی کو بیچتے ہیں تو عقد کرتے ہی وہ شخص کیا ہوا اس سائیکل کا مالک بن گیا بھائی لیکن آپ نے بے میں شرط لگا دی تھی میں سائیکل تو آپ کو بیچتا ہوں لیکن ایک ہفتے تک میرے پاس ہی رہے گی آقد فاسد ہو گیا مولانا کیونکہ آقد کا تقاضا کیا تھا جی <تصفح> کہ آقد کا تقاضا تو یہ تھا آقد ہو گیا ہے مشتری مالک بن گیا ہے چیز فوراً اس کے حوالے کرو اب چیز اس کی ہے ایک ہفتے تک آپ اس سے نفع اٹھانا چاہتے ہیں ایسی شرط لگائی لہذا آقد کیا ہو گیا فاسد تو یہ شرط مقتضۂ عقد کے خلاف ہے عقد تو کیا تقاضا کرتا تھا یہ چیز کس کی ہو چکی مشتری کی فوراً اس کے حوالے کی جائے لیکن آپ نے ایک شرط بیچ میں لگا دی اور یہ شرط مقتض عقد کے مطابق ہے یا اس کے خلاف ہے باستید باستید باستید باستید اس کے خلاف ہے, ہے عقد تو کیا تقاضا کر رہا تھا یہ فوراً دے دی جائے بھائی تو یہ مقتض عقد کے خلاف ہوئی لہذا عقد فاسد ہوا تو لہذا اگر اس قسم کی کوئی شرط وغیرہ بھی نہیں ہے کہیں سے بے میں فساد نہیں آ رہا تو بے اصلاً بھی صحیح وصف بھی صحیح تو یہ کیا کہلاتی ہے بے صحیح کہلاتی ہے یہ جائز ہے شران بھائی اور دوسری میں نے بتلایا بے باطل ہے بے باطل وہ ہے جو اصلاً ہی صحیح نہ ہو مالانا یعنی مبیع سرے سے مال ہی نہ ہو مال ہی نہ ہو مثلا مردار ہے مردار ہے مردہ بکری بکری ایک جگہ پڑی ہے ہمارا نا ایک شخص اسے اٹھا کر, کر بیچتا ہے بھئی یہ تو مردار ہے یہ تو مال ہی نہیں ہے سمجھ میں آیا بھائی مردہ بکری ہے مال ہی نہیں کوئی سے مال سمجھتا ہے بھائی نہیں اسے کوئی بھی نہیں مال سمجھتا بھائی مال مالا یمیلوں سے ہے مولانا جس کی طرف طبیعت مائل ہوتی ہے مولانا اس میں نفع ہوتا ہے تو یہ مال نہیں مولانا اس کو تو لوگ اٹھا کر پھینک دیتے ہیں بھائی تو یہ اب یہ مردہ بکری جو ہے مال نہیں ہے ایک آدمی اس کو اٹھا کر بیچتا ہے تو یہ آپ کیا حکم لگائیں گے یہ کون سی بہ ہے بہ باطل ہے کیونکہ مبیع سرے سے مال ہی نہیں ہے تو اس میں جی یا مولانا آگے دیکھیے مال تو ہے لیکن مال غیر متقویم ہے مال تو ہے لیکن غیر ہے مال غیر متقویم ہے بھائی یہ لکھ لیجیے مولانا مال غیر متقویم مال غیر متقم وہ چیز ہے جو دوسرے مذاہب والوں کے نزدیک تو مال ہے جو دوسرے مذاہب والوں کے نزدیک تو مال ہے لیکن ہماری شریعت نے لیکن ہماری شریعت نے اس سے نفع اٹھانے کو حرام قرار دے دیا ہے اس سے نفع اٹھانے کو حرام قرار دے دیا ہے حرام قرار دے دیا ہے جیسے شراب اور خینزیر جیسے شراب اور چلیے بس بھائی لکھ لیا بھائی تو دیکھو یہ مال غیر متقم ہے دیکھو شراب اور خنزیر دوسرے مذاہب والے مولانا اس کو ان چیزوں کو بیچتے ہیں یا نہیں بیچتے بھائی بیچتے ہیں ان کے نزدیک یہ مال ہے خرید و فروخت ان کی ہوتی ہے لیکن شراب اور ہماری شریعت نے ان کو حرام قرار دے دیا بھائی حرام قرار دے دیا یہ نجز ہے مولانا اور ان سے نفع اٹھانا جائز نہیں تو ان کا نہ بیچنا جائز اور نہ خریدنا جائز بھائی خنزیر اور قمر میں یاد رکھو والا نہ تملیک جائز ہے نہ تملک جائز ہے نہ خود انسان ان کا مالک بن سکتا ہے نہ دوسرے کو اس کا مالک بنا سکتا ہے بھائی یہ بھی ضابطہ یاد رکھنا والا یہ ضابطہ بھی قمر اور خنزیر میں نہ تملیک جائز ہے تملیغ کا مانا ہے دوسرے کو مالک بنانا ملک ملک و اور تملک کا معنی ہے خود مالک بننا لکھ لو بھائی یہ لفظ لکھ لو بھائی جلدی جلدی خامار اور میں نہ تملیک جائز ہے اور نہ تملک جائز ہے چھوٹے کاف ہیں دونوں میں بھائی ملکیت والا کاف خمر اور خنزیر میں نہ تملیغ جائز ہے نہ تملک جائز ہے تملیغ کا کیا معنی بتلایا میں نے مالک بنانا دوسرے کو مالک بنانا اور تملک کا کیا معنی ہے خود مالک بننا تو مسلمان کے لیے نہ تملیغ خمر جائز ہے نہ تملک خمر جائز ہے بھائی دیکھو ایک آدمی ہے بھائی ایک آدمی ہے اس کے پاس انگور مسلمان ہے اس کے پاس انگور کا رس پڑا تھا وہ رس پڑے پڑے شراب میں تبدیل ہو گیا بھائی اس انگور کے رس کا مالک کون تھا مسلمان تو اب اس شراب کا مالک بھی کون ہے مسلمان لیکن یہ مسلمان کہتا ہے بھائی یہ تو اب شراب بن گئی چلو میں کسی کو دے دیتا ہوں بھائی کسی دوسرے شخص کو بھائی غیر مسلم کو دے دیتا ہوں نہیں نہ نہیں دے سکتا کیونکہ مسلمان کے لیے کے خمر جائز نہیں کسی دوسرے کو اس کا مالک بنا دے یہ جائز جب دوسرے کو دے گا چاہے پیسوں کے ساتھ دے چاہے مفت کے اندر دے دوسرے کو مالک بنا رہا ہے یا نہیں مسلمان کے لیے یہ کے خمر جائز ایک صورت یہ دوسری صورت والان مثلا کوئی غیر مسلم سے مسلمان کوئی شراب خریدتا ہے شراب کیا کرتا ہے خریدتا ہے کہ میں اس سے چلو آگے پھر سرکہ بنا لوں گا بھائی نمک وغیرہ چیزیں ڈالوں گا کچھ عرصہ رکھوں گا تو شراب سے کیا بن جائے گا سرکے میں بدل جاتی ہے شراب پھر بھائی کچھ عرصہ پڑی رہے تو میں اس سے سرکہ بنا لوں گا تو آپ وہ زمین سے شراب خریدتا ہے کسی غیر مسلم سے تو آپ فوراً کیا فتوا لگائیں گے جاہ نہیں خرید سکتا کیوں نہیں خرید سکتا تملق جائز نہیں ہے مسلمان کے لیے کہ خود مالک بن جائے جب اسے خریدے گا تو مسلمان کیا بنے گا مالک, مالک تو خود مالک بن بھی نہیں سکتا کسی کو بنا بھی نہیں سکتا سمجھ میں آیا ہاں وہ جو صورت تھی اس کے پاس پہلے تھا انگور کا راست پھر انگور کے راستے کیا بن گیا شراب وہاں پہلے سے ملکیت ہے شراب بننے کے بعد ملکیت نہیں آ رہی وہ تو جب انگور کا رس تھا اس وقت سے مسلمان کیا ہے اس کا مالک ہے تو اب جب شراب بن گئی وہ تو اب بھی کیا ہے مسلمان اس کا تو اب یہ شراب کا مالک بنا ہے یا پہلے سے مالک بنا ہوا تھا پہلے سے تھا وہاں نہ ہے اور نہ تملک ہے بھائی ویسے ورنہ ویسے نہ تملیغ خمر جائز نہ تملک خمر تو یہ جو خنزیر اور شراب ہیں یہ نجس ہیں مولانا اور زابطہ ہے کہ جو چیز نجس العین اور حرام ہو جو چیز لکھ لیں یہ ضابطہ بھی مولانا جو چیز نجس العین اور حرام ہو اس کی بےجائز نہیں جو چیز حرام اور نجس العین ہو جو چیز نجس العین اور حرام ہو اس کی بے جائز نہیں اس کی بے جائز نہیں سوائے سرقین کے یعنی گوبر کے سوائے سرقین بھائی سین را عربی لفظ بھی لکھ لیں بھائی کام آ جائے گا کبھی یاد رہ جائے گا آپ کو سین را قاف دو نقطوں والا یا نون اور سین پر فتحہ بھی ڈالو مولانا سرقین سرقین سرقین یعنی کہ گوبر بھائی ضرورت کی وجہ سے ضرورت کی وجہ سے ضابطہ لکھ لیا بھائی کیا ضابطہ ہوا کہ جو چیز حرام ہے نجس ہے اس کو بیچنا اس کی بی جائز نہیں ہے مولانا سوائے کس کے مجھے مجھے سوائے ترقین یعنی گوبر کے ہاں گوبر وہ نجس ہے مولانا لیکن پھر بھی فقاہ رام فرماتے ہیں اس کی بیت جائز ہے وہ کیونکہ اس کی ضرورت پڑتی ہے وہ اس کے ذریعے آگ جلائی جاتی ہے اس سے لوگ کھاد وغیرہ بناتے ہیں تو اس کی حاجت ضرورت زیادہ پیش آتی ہے تو اس کی اجازت ہے وہی سمجھ کھاد وغیرہ مٹی میں ملا کر کھاد بنا لی جاتی ہے جی تو بات چل رہی تھی غیر متقویم کی بھائی میں نے بتلایا غیر متقویم کس کو کہتے ہیں <تضحق> دور دو کے نزدیک تو مال <تضحق> ہے لیکن ہماری شریعت میں مال نہیں شمار اس کی کوئی قیمت نہیں تو مال تو ہے لیکن غیر متقوب ہے یعنی کوئی اس کی قیمت <تضحق> نہیں ہے ہماری شریعت نے اس کی کوئی قیمت نہیں رکھی بھئی تو یہ شراب وغیرہ اور خنزیر مال ہیں لیکن کون سا مال ہیں؟ <مال> غیر متقوم <بیم مال> ہیں مولانا غیر متقوم ہیں تو لہذا ان کی بیع بھی کیا ہے باطل, <مال> باطل <مال> ہے باطل ہے <مال> <باطل> <مال> کیونکہ میں <مال> نے کیا لکھوایا تھا ضابطہ کہ بیا باطل کس کو کہتے ہیں جو ذات کے اعتبار سے صحیح <مال> نہیں ہے یعنی مبیا سرے سے مال ہی نہ ہو یا مال تو ہو لیکن کون سا مال ہو غیر متقوی سرے سے مال ہی نہیں ہے جیسے مردہ بکری بیچی بھائی مردہ بکری مال ہی نہیں ہے اس کو بیچتے کیسے ہو اس سے سرے سے کیا ہوا سرے سے بے ہی نہیں ہوئی لہٰذا مشترک کا مالک بھی اسی طرح بھائی مال تو ہے لیکن غیر متقوی میں شراب یقین زیر ہے اس کو بیچ دیتا ہے آپ مولانا یہ بے کون سی ہوئی بے باطل ہوئی اور بے باطل کے اندر مالک بنتا ہے دوسرا نہیں تو مشتری سرے سے اس کا مالک ہی سمجھیں کہ گویا بے ہوئی نہیں کی نا؟ سورت سمجھ میں یہ بے باطل ہے جو اصلن ہی صحیح نہیں ہوتی ذات کے اعتبار سے بالکل کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے تو اس کے اندر مشتری مالک بھی نہیں بنتا بھائی کیونکہ اس کے اندر مبیا مال ہی نہیں ہے یا مال تو ہے لیکن کیا ہے غیر رہ ابھی آپ مال ہی نہیں ہو تو بے کہاں سے ہوتی ہے بے تو نام ہی کس چیز کا تھا مبادل مال. مال کا مبادلہ کس کے ساتھ ہو مال کے بدلے مال کا مبادلہ ہو مالانا تو یہ کیا کہلاتی تھی بے اور مردہ بکری مال ہے شراب اور خنزیر ہماری شریعت میں مال ہے نہیں تو مال ہی نہیں ہے سے تو بے میں تو ضروری تھا دونوں طرف سے مال ہونا چاہیے دوسری بیع فاسد ہے مولانا جو اصلا تو صحیح ہو یعنی مبی مال تو ہے لیکن اس کے وسف میں کیا گیا کوئی فساد آ گیا, کوئی خرابی آ مولانا تو یہ بیگ فاسد ہو گئی میں نے ایک سورج ذکر کر دی بھائی ایک چیز بیچتا ہے اور شرط لگا دیتا ہے ایک ہفتے تک یا ایک مہینے تک میں استعمال کروں گا بائک شرط لگا دیتا ہے بیچنے والا بھائی یہ کیسی شرط تم نے لگائی بیگ کی تقاضہ کر ہے بے ہوتے ہی کون مالک بن جاتا ہے مشترک لہٰذا کے حوالے کرنی چاہیے فوراً چیز یہ امن نفع کے لیے تم شرطیں لگاتے ہو بھائی بے فاصل ہو گئی بے, بے فاصل ہو گئی تو بے جب فاصل ہو گئی تو اب مولانا اگر بائے بے تو فاسد ہو گئی لیکن اگر مشتری بائے کی اجازت سے چیز پر قبضہ کر لیتا ہے کیا کر لیتا ہے بھائی یہ شرط لگائی ایک آدمی نے دوسرے کو سائیکل بیچی اور اس کو کیا کہا یہ سائیکل میں تمہیں بیچتا ہوں ایک ہزار روپئے میں لیکن اس شرط پر کہ ایک ہفتے تک میں استعمال کروں گا دوسرے نے کہا مجھے قبول ہے آپ کیا حکم لگائیں گے یہ کون سی بہ ہوئی کون سی بہ ہوئی بے فاصد ہو گئی بھائی بہ فاسد اب بھائی بے فاصل ہوئی اور اب اس نے ایک ہفتے بعد سائیکل اس کے حوالے کر دی مولانا مشتری نے کیا کر لیا مبیعے پر قبضہ کر لیا کس کی اجازت سے کیا ہے بھائی, بھائی, بھائی, بھائی, بھائی کی اجازت سے تو اب یہ اس کا مالک بن گیا مولانا کیا بن گیا لیکن اس کے لیے اس چیز کو استعمال کرنا اس میں تصرف کرنا کسی قسم کا جائز نہیں کس کون سی بے کے ذریعے یہ چیز اس نے حاصل کی ہے ہے اور اس بے کو توڑنا واجب ہے ضروری ہے دونوں کے لیے کہ کیا کریں اس بیگ کو ختم کریں توڑنے والا نہ صورت سمجھ میں آگئی بھائی کیونکہ شرائن بے جائز نہیں بھائی تو تصرف کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے استعمال کرنا واپس کرنا چاہیے توڑ دینا چاہیے بے کو بس مولانا المرام الله عالم حقیقت الکلام